عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم انقرب سزا دیں گے پھر اپنی رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا